بات کر رہی چور کو پتہ چل گیا کہ مجھے اس نے پہچان لیا ہے چنانچہ وہ چھری لے کے آ گیا اور بوڑھے کو کہا کہ تجھے میں ابھی ذبح کرتا ہوں ورنہ تو قسم اٹھا کے اپنی بیوی کو تلاق کسم اٹھا کے اگر ت نے کسی کو میرے بارے میں بتایا تو تیری بیوی کو طلاق ہو جائے گی اب بوڑھے کے ہاتھ پاؤں تو ویسے بندے ہوئے تھے شری دیکھ رہا تھا اپنے سامنے تو اس کو ڈر لگا کہ یہ چلا بھی دے تو میں تو گیا اس نے کہا کہ تو ابھی کہہ کہ اگر میں نے تو نے میرے بارے میں کسی کو بتایا نہ تو تیری بیوی کو طلاق ہو جائے گی تین طلاق ہو جائے گی ڈر کے مارے بوڑھے نے کہہ دیا شریعت عجیب سبحان اللہ شریعت کہتی ہے کوئی بیوی کو مذاق میں طلاق دے تو بھی ہو جاتی ہے مذاق کی چیز تھوڑا ہے ورنہ تو بیوی صبح طلاق دیتے شام کو کہتے میں نے مذاق کیا تھا شام کو طلاق دیتے صبح کہتے میں نے مذاق کیا تھا غصے میں طلاق دے دیتے جب شوہر جب سسر بیٹی کو لے جانے لگتا کہتا جی میں نے تو مذاق کیا تھا تو نکاح اور طلاق مذاق ہی بن جاتا شریعت نے کہا مذاق نہیں چلتا غیر مقلط کہتے ہیں جی کہ فلاں بندے تو غصے میں طلاق لی تو بھائی غصے میں ہی طلاق کی جاتی ہے خوش ہو کے کوئی طلاق تو نہیں نہ دیتا کوئی بندہ بہت خوش ہو اپنی بیوی سے تو کبھی کسی نے خوش ہو کے کہا کہ میں بڑا خوش ہوں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق تو ہوتی غصے میں یہ کیا بات ہوئی پھر غائم کلوت کہتے ہیں جی کہ دھمکی سے طلاق نہیں ہوتی شریکت کہتی ہے کیوں نہیں ہوتی اور یہ جان کا خطرہ بھائی ساری عمر تو یہ بیوی کو کہتا رہا تو مجھے جان سے زیادہ پیاری ہے شریعت کہتی ہے ذرا کر کے دکھاؤ تو اب جان سے پیاری ہے تم نہ دو طلاق وہ مارتا ہے تو مر جاؤ کہتے جو تھے جان سے پیاری ہے تو دے کے دکھاؤ نا اپنی جان جو نہیں دے سکتا پھر وہ جانے دے بیوی بی کو تو اس معاملے میں شریعت کہتی ہے کہ کوئی دھمکی میں دے غصے میں دے خوشی میں دے مذاق میں دے طلاق ہو جاتی ہے زبان سے بولے لکھ کے دے ہو جاتی ہے تو اس چور نے اس سے بوڑھے سے کہلوا لیا کہ اگر تم میرے بارے میں کسی کو بتاؤ گے تو تمہاری بیوی کتنی طلاق ہو جائے اس نے کہہ دیا چلا گیا صبح ہوئی تو لوگوں کو پتا چلا ان کے گھر تو چوری ہو گئی اور لوگ اس سے پوچھیں بھائی کس نے تمہارا مال چوری کیا بوڑھا بھی چپ بوڑھیا بھی چپ بوڑیا نے اپنے خامند کو ایک بات کہی اس نے کہا جی دیکھو مال تو تھا وہ چلا گیا ہم کر لیں گے گزارا غربت میں میں بوڑھی ہوں اگر مجھے طلاق ہو گئی تو اس بڑھاپے میں میں اور کہاں جاؤں گی اس لیے تو طلاق نہ دے تو بتانا نہیں کسی کو اس نے کہا میں بتا کے تو پھر تو باقی کثر بھی پوری ہو جائے گی تو بھی جائے گی میرا گھر تو اجر بھی گیا نا میں نہیں بتاؤں گا اب دونوں بڑے پریشان چوری بھی ہو گئی بتا بھی نہیں سکتے کسی کو. نے کہا کہ اچھا ایسے کرو. کہ ہاں جا کے پوچھو تو صحیح کہ ہمارے ساتھ یہ پیش آ گیا شریعت ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو بتاتی ہے نا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو لا حل ہو ہر مسئلے کا حل موجود ہے اس نے جا کے فکاہ ہاں سے پوچھا کہ یہ جی میرے ساتھ تو یہ ہوا ہاں تم اگر اس کے بارے میں کسی کو بتاؤ گے تو تمہارے بیو کو طلاق ہو جائے گی جس سے جائے اس نے کہا جی اگر بتاؤ گے طلاق ہو جائے گی اگر بتاؤ گے طلاق ہو جائے گی اگر بتاؤ, گے گی اگر بتاؤ بڑا پریشان کروں تو کیا کروں وین کا بات سنو جب مسئلہ کسی سے حل نہیں نہ ہوتا تو نومان ابو حنیفہ کام آتا ہے آپ اس کے پاس جاؤ وہ زیادہ ذہین ہے وہ کوئی حل نکال دے گا تو بوڑھا امام اعظم کے پاس آ گیا حضرت میرے ساتھ تو انوکھی بات ہوئی گھر بھی اجڑ گیا مال تو لٹھوٹ گیا اب ایک بیوی بی باقی ہے اگر میں کسی کو بتاؤں کہ بھئی میرے گھر میں فلاں چوری کی تو میری تو بیوی بھی بی بی بی الگ ہو گئی امام صاحب نے کہنے بیوی بی تو اسے الگ نہیں ہوتی جی وہ کیسے جو میں کہتا ہوں وہ تو کرتا جا امام صاحب نے اس کی بات سے اندازہ لگا لیا کہ بوڑھے نے جس کو پہچان لیا ہے وہ کسی باہر کی بستی کا بندہ نہیں ہے اسی بستی کا بندہ ہے سارے بستی والے امام صاحب نے کہ بستی بس سب نوجوانوں کی دعوت کر دی اور جہاں ان کو آنا تھا وہاں امام صاحب نے بندے کو کھڑا کیا بھئی جو آئے اسے ایک, ایک کر کے اندر لے آنا اکٹھا نہ لانا ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے اور پھر اس بوڑھے کو امام صاحب نے بلا کے ایک ایسی جگہ بٹھایا یہاں بوڑا ان آنے والوں کو دیکھ سکتا تھا آنے والے بوڑے کو نہیں دیکھ سکتے تھے امام صاحب نے کہا دیکھو بھائی جو آئے گا نا تو میں پوچھوں گا یہ وہی وہ ہے تو اگر نہ ہو تو پھر بتا دینا نہیں وہ نہیں ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں نا کہ جی وہ نہیں ہے اور جب وہ آئے نا تو تو مجھے بالکل مت بتانا کہ یہ وہی وہ ہے چپ ہو جانا بستی کے نوجوان یہ وہی ہے نہیں جی وہ نہیں ہے یہ وہی ہے نہیں جی یہ نہیں ہے یہ وہی ہے نہیں جی کرتے کراتے پہ وہ چور صاحب آ گئے تو جب امام صاحب نے پوچھا یہ وہی ہے تو بڑا چپ انی نظر صلی الرحمان اب جب وہ بوڑھا چپ ہو گیا تو امام سب کو پتہ چل گیا یہ وہی بندہ ہے چنانچہ چور بھی پکڑ لیا گیا اور بوڑھے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا یہ خدا داد ذہانت ہوتی ہے مسئلے زندگی میں عجیب و غریب آتے ہیں ایک آدمی تھا ذرا عمر کا بڑا تھا یعنی پکی عمر کا تھا پینتالیس پچاس کا تھا دور کہیں رہتا تھا وہ اپنی بیوی کو لے کے کوفہ آ گیا اس کا خیال تھا میں یہاں محنت مزدوری کروں گا اور کچھ مال پیسہ بن جائے گا پھر واپس وطن لوٹ پاؤں گا شہر سے باہر ایک جگہ تھی جہاں آنے والے مسافر اپنے خیمے لگا لیتے تھے خیمہ بستی جس کو کہتے ہیں وہ خیمے لگا لیتے تھے وہاں رہتے تھے اور محنت مزدوری کر کے جب کام ہو جاتا تھا تو واپس چلے جاتے تھے اس نے بھی آیا خیمہ لگا لیا اپنی سواری باندھی شہر مزدوری کے لیے چلا گیا اللہ کی شان دیکھے کہ قریب میں ایک اور بھی آدمی تھا جس نے خیمہ لگایا ہوا تھا اس کی بیوی نہیں تھی اب آتے جاتے اس نے کسی طرح اس آدمی کی بیوی سے اپنے ناجائز تعلقات جب جوڑ لیے اب یہ بندہ جب مزدوری کے لیے شہر جاتا پیچھے بیوی خیمے میں اکیلی ہوتی تھی تو وہ مرد اس عورت کے ساتھ بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس آدمی کو بھی شک پڑ گیا کہ بیوی بی کے تو طور طریقے تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں اب غصہ کرتی ہے اب بات نہیں مانتی اب ضد کرتی ہے بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے تو حامد نے پہچان لیا اس نے کہا بھئی تو تھوڑا بدلی بدلی ہے مجھے جو ہے نا تیرے اوپر کچھ شک ہے تو صحیح اچھی بیوی بی بن کے زندگی گزار بیوی بی جو تھی وہ آگے سے غصہ کرنے لگی خام خواہ کے شک کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں خامے نے سختی کی اس کے ساتھ اس نے اپنے اس مرد سے مشورہ کیا اس نے کہا تو اس کو چھوڑ میرے پاس آ تو سورف نے کہا میں اس کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں اس نے کہا دیکھ کوئی گواہ تو یہاں ہے نہیں تمہارا کہ تم بیوی بی ہو یہ تمہارا خامد ہے تم سیدھا سیدھا کہہ دو کہ میں تو ہوں اس کی بیوی بی اور میں بھی کہوں گا یہ میری بیوی بی ہے بات ختم کوئی گواہ ہے نہیں کوئی سیل فون کا زمانہ تو تھا نہیں کہ فلاں سے کنفرم کر لو اور سفر مہینوں کے ہوتے تھے کسی کو بھیج کے کہیں پتہ کروانا اور مشکل تو یہ قاضی کے جائے گا ہم دونوں متفق ہو جائیں گے میں کہوں گا میری بیوی بی ہے تم کہنا ہاں یہ میرا خامد ہے تو یہ ایک طرف ہو جائے گا ہم اپنی زندگی گزاریں گے بیوی بی بد کردار تھی اس نے سوچا نوجوان ہے اور مال بھی اس کے پاس زیادہ ہے شوہر کی بجائے تو میری زندگی اس کے ساتھ زیادہ اچھی گزرے گی لو جی اگلے دن اس نے کہہ دیا تو کون میں کہوں اور اس نوجوان کے خیمے میں چلی گئی اب یہ بندہ بڑا پریشان ہے اس نے اس نوجوان کو کہا کہ بھائی تم نے کیا کیا اس نے کہا نہیں نہیں یہ تو میری بیوی ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میاں تم پتہ نہیں کیا جو ہے نا دماغ لے کے آئے ہو میری بیوی کو تم اپنی بیوی کہتے ہو جاؤ اپنے خیمے میں اب یہ بندہ پریشان کوئی رشتہ دار نہیں کوئی واقف نہیں کوئی جانتا نہیں میں کس کو مدد کے لیے کہوں کون میری مدد کو آئے مسئلہ تو بڑا تھا نا زندگی کا قاضی کے پاس آ گیا. جی قاضی صاحب میرے ساتھ تو یہ مسئلہ پیش آیا قاضی نے آروت کو بلایا اور اس بندے کو بلایا پوچھا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے بیوی نے کہا جناب میرا خامل تو یہ ہے مرد نے بھی کہا جناب قاضی صاحب جو قسم اٹھوانی ہے اٹھوا لو یہ میری بیوی ہے اب اس زمانے میں گواہیوں کا معاملہ ذرا لمیٹڈ ہوتا تھا تو مسئلہ اب کوئی عالم ایسا نہیں تھا جو اس کا حل نکالتا کہ حل کیا ہے قاضی نے بھی کہا کہ نہیں بھائی ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیسے تصدیق کریں کہ یہ بیوی کس کی ہے یہ بھی کہتا ہے میری بیوی ہے یہ بھی کہتا ہے میری بیوی ہے اب معاملہ بالاخر امام اعظم اورفا کے پاس آیا امام صاحب نے دونوں کی باتیں سنی اور دونوں کی باتیں سن کے فرمایا کہ میں اس کا حل نکال دیتا ہوں فکا نے کہا اگر حل نکال سکتا ہے تو گونے پہ ہی نکال سکتا ہے۔ امام صاحب نے کہا قاضی صاحب میں اس کا حل نکال سکتا ہوں اور پکا حل نکالوں گا قاضی صاحب نے کہا کیا کہ اس عورت کو ایک دوسری عورت کے ساتھ اس مرد کے جو پہلا خامد ہے نا اس کے خیمے میں بھیجو اس خامین سے انہوں نے پتہ کر لیا تھا کہ تیرے خیمے میں تیرے پاس کیا کیا ہے اس نے کہا تھا ایک اونٹ ہے ایک بکری ہے دودھ کے لیے اور ایک کتا ہے حفاظت کے لیے تو امام صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے خیمے میں حفاظت کے لیے کتا ہے تو امام صاحب نے ایک عورت کو ساتھ بھیجا اور عورت کو کہا کہ تو ساتھ جا اس پہلے والے خاوند کے خیمے میں اگر وہاں جاؤ گی تو تم دیکھنا کہ اگر کتا اس عورت کے ساتھ جیسے مالکہ کے ساتھ کرتا ہے مانوس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیوی اسی کی ہے جس کا کتا ہے جس کا خیمہ ہے اور اگر اس کو بھونکنا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نوارد ہے یہ دوسرے کی بیوی ہے ایسی بات بتائی پکی پک کہ جب وہ عورت گئی تو کتے نے تو دور سے اس کو دیکھا دو ملانی شروع کر دی قریب آ گیا اس نے آ کے بتا دیا جناب کتا تو بہت مانوس ہے ان کا اگر کتا مانوس ہے تو یہ اسی کے خیمے میں رہنے والی اس کی بیوی ہے دوسرا بندہ غلط دعویٰ کرتا ہے چنانچہ نوجوان کو وہاں سے بھگا دیا گیا اور جس کی بیوی تھی بیوی کو اس کے خاند کے پاس پہنچا دیا گیا ایک مرتبہ امام اعظم رحمۃ اللہ کے سب شاگرد جمع تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ بڑے کثیر الحدیث عالم تھے امام محمد رحمت اللہ علیہ بہت ادب کے ماہر تھے داو تائی رحمت اللہ علیہ تکوق کے پہاڑ تھے امام ظفر رحمت اللہ علیہ اجتہاد کے ماسٹر تھے اب اتنے بڑے بڑے حضرات سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بوڑھا آیا اور امام صاحب سے پوچھتے وا اوین امام صاحب بوڑھا کہتے اللہ بھلا چلا گیا سارے شگر یہ کوئی بات ہوئی لا یہ کوئی فکر ہے بالآخر جی ہمارے تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کیا پوچھا گیا کیا بتایا گیا تو ہم پوچھ ہی لیتے ہیں انہوں نے امام صاحب سے پوچھا حضرت ہمیں بوڑھے کی آپ سے جو گفتگو تھی اس کا کچھ پتہ نہیں چلا آپ پلیز ہمیں ایکسپلین کر سکتے ہیں امام صاحب نے کہا Haan. وہ مجھ سے نماز کا مسئلہ پوچھنے آیا تھا بعض امہ کے نزدیک جو اتحیات ہیں نا وہ ایک واؤ سے ہوتی ہے اور ہمارے اہناب کے نزدیک دو واؤ سے ہوتی ہے اتحیات و ہی بس صلاح واتواتے دو باؤ آ نا تو وہ بوڑھا مسئلہ پوچھنے آیا تھا جی کہ مجھے مست ایک واؤ سے پڑھنی چاہیے یا دو باؤ سے پڑھنی چاہیے تو اس نے امام صاحب سے آ کے مسئلہ پوچھا واو او وا کہ مجھے ایک واؤ سے پڑھنی ہے یا دو باؤ و امام صاحب نے کہا وا وین دو باؤ سے پڑھنی ہے تو بوڑھا مطمئن ہو گیا اس کو جواب مل گیا تھا اب کیا ہوا کے بوڑھے نے جاتے ہوئے دعا دی شا حضرت اس نے دعا کیا دی فرمایا وہ مجھے دعا دینے لگا ابو وہیفا اللہ تیرے علم کو شجر طیبہ مشرق سے مغرب تک اللہ تیرے علم کے فیصل کو پہنچا رہا. تب ان بڑے علماء کو پتہ چلا کہنے والے نے کیا کہا تھا جواب دینے والے نے کیا جواب دیا تھا اتنا گہرا علم تھا امام عالم مرتبہ فاحب میں بات چلی کہ ایک آدمی چار رقت کی نیت کر لیتا ہے تو جو پہلی اطایات ہوتی ہے اس میں ابد ہو رسول و پڑھ کے کھڑے ہو جانا چاہیے اور تیسری رقت شروع کر دینی چاہیے کئی دفعہ بندہ بھول جاتا ہے تو بھائی اگر بھول جائے تو کتنی دیر ہو کہ اس کے اوپر سیدہ صاحب پڑھتا ہے امام صاحب نے کہا کہ اگر اس نے بھول گیا اور اللّہ پڑھ لیا پھر یاد آ کھڑا ہو گیا کوئی سجدہ صاحب نہیں اگر اللہ پڑھ لیا پھر کھڑا ہو گیا کوئی سجدہ صاحب نہیں اگر اللہ اللہ پڑھ لیا پھر کھڑا ہو گیا پھر بھی کوئی سجدہ نہیں اور اگر اس نے پڑھ لیا اللہ محمد اب اس کے اوپر سجدہ صاحب ہو گیا خواب میں امام صاحب کو نبی زیارت نصیب ہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نومان تو نے مسئلہ بتایا ہے کہ کوئی اگر تیات میں میرا نام پڑھ لے تو اس کو صحیح جا کرنا پڑتا ہے کیا تو نے یہ مسئلہ بتایا ہے تو امام صاحب نے کیا اے اللہ میں نے یہ مسئلہ نہیں بتایا میں نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ غفلت سے آپ کا نام لے اس کو صحیح جا کرنا پڑے گا تو نبی علیہ السلام مسکرائے تم نے صحیح مسئلہ بتایا تو اللہ رب العزت نے امام صاحب کو عجیب ذہانت عطا فرمائی تھی جس کی وجہ سے ان کے علمی گہرائی تک دوسرا کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا الحمدللہ ایسے امام کے ہم مقلد ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں اور یہ ہماری سعادت ہے ایسے بزرگ جو نبی علیہ ساط اسلام کی بارگاہ میں بھی مقبول تھے اور جو بڑے بڑے محدسین اور آئمہ کے بھی استاد تھے اس لیے ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے حتیٰ کہ امام بخاری رحمتہ اللہ کے جو استاد تھے وہ بھی کسی نہ کسی واسطے سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد بنتے ہیں سیاست جتنے محدسین ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو دبود رحمۃ اللہ علیہ ابن ماجا رحمۃ اللہ علیہ امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ یہ کسی نہ کسی واسطے سے ان استادوں کے شاگرد ہیں جو آگے امام ابو یوسف کے شاگرد بنتے ہیں امام محمد کے شاگرد بنتے ہیں یعنی امام صاحب کے شاگردوں کے شاگرد جو ہیں وہ سیاستہ کے مصنفین ہیں تو اللہ رب الزت نے ان کو کیا جلالت شان عطا فرمائی تھی ہم اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایسے بڑے فقیر کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائی اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے و آخر عوانہ الحمد للہ رب العالمین جی بعض مہمان دور قریب سے آئے ہیں تو توبہ کی نیت سے کلمات پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللّہ آمنت بلّاہی و ملاقتی و قطب و رسول ہی الآخری والقدر خیری وشرحی من الله تعالى ولباسی بعد الموت آمن تو بلاہی کماوہ بسماحی وصفاتی وقبل تو جمییہ احکامی اقرارم و تصدیقلقلب اشد و اشد محمدن ابد و رسول حستقف اللہ ربی منک الظمبم و اطوب و علیہ و رحمتی کا یا ارحمراحبی ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بطائع ہو چکے ہیں چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے ان میں پہلی چیز ہے سو مرتبہ استغفار روزانہ صبح شام پڑھنا اسطف اللہ حربی واتو دوسرا ہے سو مرتبہ درشیف صبح شام پڑھنا اللّہ علی سیدنا محمد اماء سیدنا محمد المبارک وسلم تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا ایک پارہ بہت اچھی بات ہے چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا اور پانچویں ہے پندرہ بیس منٹ صبح اور شام مراقبہ کرنا مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے بس اللہ سے لا لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ اللہ بول رہا ہے میں سن رہا ہوں بس اس انداز سے دس پندرہ منٹ بیٹھنے سے دل میں ذکر جڑ پکڑ لیتا ہے اور دل کی اللہ اللہ سنائی دینے لگ جاتی ہے اللّہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے یاد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو بھی اللہ ذاکر بنا دے تھوڑی دیر مراقبے کی مشق کر لیجیے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 دل محموم کو مترور کر دے دلے بے نور کو پر نور کر دے دل محمو کو مسرور کر دے دلے بے نور کو پر نور کر دے فروزاں دل میں شمع دور کر دے یہ گوشا نور سے مامور کر دے ہے میری گھات میں خود نفس میرا خدایا اس کو بے مقدور کر دے میرا ظاہر سمر جائے میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میرا ظاہر سنور جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے مہ وحادت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے میں وحدت فلاں مسہور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے يا <تصفيق> الله